فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترمیزی شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے حدیث نمبر 3391 ہزار تین ڈبل تھری نائن ون جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ عزد وجل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی پر درود پاک پڑتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث سے حسرت ہوگی اللہ وجل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے تو جب بھی بیٹھے ہم اللہ رسول کا ذکر ضرور کرنا چاہیے مثلا الحمد رب العالمین و والسلام علی سید المرسلین کم سے كم اتنے قيديں صلحبىم صىى اللّہ تعلد وى و صحددى و ببارك وسلم دوزخ کا تذکرہ سنیں گے اللہ اپنا خوف عطا فرمائے اور ہمیں دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جہنم ساتویں زمین کے بھی نیچے اور اس کے عذابات بہت سخت ہیں اتنے عذابات سخت ہیں کہ نہ بیان کیے جا سکتے ہیں نہ گمان کیا جا سکتا ہے کیونکہ جہنم یعنی دوزخ اللہ تبارک و تعالی کے غضب و جلال کا مثر جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا اسے جہنم میں داخل فرمائے گا اللہ کی پناہ اور عذاب دینے والے فرشتے کیسے ہیں؟ اللہ اکبر ایک فرشتے کے بارے میں روایت ہے کہ ایک فرشتہ اس قدر طاقتور ہے کہ وہ سارے انسانوں اور سارے جنوں کو اکیلا جہنم میں ڈال سکتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی پناہ قیامت کے روز جہنم کو چار ارب نوے کروڑ فرشتے کھینچتے ہوں گے لگام ڈال کر جہنم اتنا خطرناک ہے جہنم چنگاڑتا بھی ہے چیختا بھی ہے، سانس بھی لیتا ہے اس کی زبان بھی ہے اس کی شکل بھی بھینس کی طرح ہے، کان بھی ہے گردن بھی ہے مختلف روایت میں مختلف انداز سے بیان ہوا اترغیب و ترغیب حدیث نمبر 5645، ہزار میرا آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا اگر جہنم کا ایک پتھر سٹون، ایک پتھر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو دنیا کے سارے پہاڑ پگھل جائے اور جہنم کے ہر انسان کے ساتھ ایک پتھر ہوگا اور ایک شیطان ہوگا اللہ کی پناہ اللہ کی پنا جہنم میں طرح طرح کے مکانات ہیں قید خانے ہیں بہت گہرے اور خوفناک جہنم میں ایک مکان ہے اس کا نام ہے ہوا ہے hey, دو چشمی ہے hey, واو اور چھوٹی ہے ہوا اس کے بارے میں آتا ہے اس کی گہرائی اتنی کے طے تک پہنچنے میں چالیس سال لگ جائیں گے کافر کو اس کے اوپر سے گرایا جائے گا تو چالیس سال اس کو تے میں پہنچنے میں لگیں گے اور پارا سورہ سور توحا آیت نمبر اکیاسی میں اس کا ذکر ہے وہ لبی فقب ہوا اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گرا کہاں گرا جہنم میں اور ہلاک ہوا اللہ کی پناہ جہنم میں ایک مکان ہے ایک محل ہے اس کا نام ہے بولس اس میں ظالم اور متکبر لوگ ڈالے جائیں گے اس کو نار الانیار کہا جاتا ہے آگوں کی آگ آگ کا منبا آگ کا مرکز اس کی برائی سب سے زیادہ ہے اس میں غم سب سے زیادہ ہے اس میں موتوں کی موت ہے بدترین کنو میں سے کنویں جہنم کے اللہ کی پناہ بولس قید خانہ ہے جیل خانہ ہے اس کی زمین آگ کی چھت آگ کی دیواریں آگ کی اور خود اس کے نیچے سے بھی آگ جھلسانے والی آگ پھوٹ رہی ہوگی اللہ کی پناہ مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں بولس کے معنی ہیں نادی کیونکہ وہاں سے نکلنے کی امید نہیں ہوگی اس لیے اس کا نام بولس رکھا گیا ہے اللہ کی پناہ جیسے پانی میں ڈوبنے والا ہر طرف پانی میں گھرا ہوتا ہے ایسے ہی یہ لوگ آگ کے سمندر میں ڈوبے ہوں گے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی اور اس آگ میں تمام مختلف آگوں کی گرمی جمع کر دی گئی ہوگی اس لیے اسے آگوں کی آگ فرمایا گیا بولس نامی قید خانے میں جہنم کا یہ قید خانہ دنیا میں جیل میں جاتا ہے تو بڑا مظلوم بڑا ہوتا ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے حالانکہ وہاں راہتے بھی ہوتی ہیں جہنم کا قید خانہ کیسا ہوگا اللہ کی پناہ مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ غصے والے متکبرین کو جہنم کے نچلے طبقے اسپل اس میں رکھا جائے گا جہاں تمام دوزخین کا خون پیپ کچلو بہ کر آتا ہوگا وہ انہیں پلایا جائے گا اللہ کی پناہ غصہ ور متکبرین کو جہنم نچلے کے نچلے طبقے اسفل الصافلین میں رکھا جائے گا جنت کے درجے بلند ہوں گے تو نعمتیں زیادہ ہوں گی اور جہنم کے درکات یعنی گہرائی زیادہ ہوگی تو عذاب زیادہ ہوگا تو جو متکبرین ہیں تکبر کرنے والے ان کو اسفل الصافلین سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا جہاں پر دوزخوں کا خون جمع ہوگا پیپ جمع ہوگی کچھ لہو بہہ کر آئے گا اور ان تکبر کرنے والوں کو پلایا جائے گا اس گندگی کا نام ہوگا تینت القبال خبال یعنی فساد تینا یعنی بدبو دار نچوڑ بہت گرما گرم, گرم بدبو دار گاڑا گاڑا سخت بدمزا دیکھ کر کہ آئے دل گھبرائے مگر پیاس اور بھوک کے غلبے کی وجہ سے جہنمیوں کو یہ کھانا پڑے گا خدا کی پناہ تکبر کیا ہے یہ تکبر کرنے والوں کو بولس نامی قید خانے میں ڈالا جائے گا اور تکبر ہے کیا یہ بھی پتا ہونا چاہیے یہ رسالہ پڑھیں پتا چلے گا تکبر کے بارے میں تفصیلی معلومات اس میں ہیں میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے انسان دوسرے سے اپنے کو افضل جانتا ہے دوسرے کو حقیر جانتا ہے یہ تکبر ہے یہ تو نچلی ذات کا ہے تجھے آتا کیا ہے تو ہے کون ارے دوں گا ایسے غریبوں کو سمجھتے ہیں وہ حقیر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اس اللہ عہدہ تیرا بڑا ہے تو اس غریب کو کم تر جانتا ہے اچھی بات ہے بھائی تو پڑھا لکھا ہے اللہ کے بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے کیا جانے تو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے یاد رکھیں تکبر نے ہی شیطان کو برباد کیا اس کا پاک میں بیان سور فو پارا تیسر میں اس سے بہتر ہوں کہ تون نے مجھے آگ سے بنایا اسی مٹی سے پیدا کیا یعنی اس بدبخت کا یہ کہنا تھا کہ آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر ہوتے جب بھی میں نے سجدہ نہ کرتا کہ جائے کہ ان سے بہتر ہو کر سجدہ کروں تو جب ابلیس نے شیطان نے سرکشی کی نافرمانی کی تکبر کیا تو کیا انجام ہوا اس کی حسین صورت تبدیل ہو گئی وہ بد شکل ہو گیا اس کا منہ کالا ہو گیا اس کی نورانیت سلب کر لی گئی اور اللہ تعالی نے اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا تو تکبر اچھی چیز نہیں ہے فرون کو کس نے برباد کیا تکبر نے نمرود کو کس نے برباد کیا تکبر نے اور تکبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے بولس جہنم کی خطرناک وادی اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اور میرے اکالی سلا تو اسلام نے فرمایا کہ جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے یہ بھی تکبر کی علامت ہے نا خواہش ہو بغیر خواہش کے لوگ تعظیم کرتے ہیں تقریم کرتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن خواہش بلکہ برا مناتے کہ آپ نے اتنی اونر بھی نہیں جانتے اب ہماری بھائی تو باس ہے تو ٹیچر ہے تو ہیڈ ماسٹر ہے جو بھی ہے بھائی اللہ کی بارگاہ میں آج کر تکبر اچھا نہیں تکبر تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور وادی بھی کون سی ہے جہنم کا قید خانہ بولس اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ابو داوید شریف کی حدیث سے پاک حدیث نمبر 3597 جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ تعالی اس وقت تک ردغت الخبال میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل جائے جو الزام لگاتے ہیں نا بہتان لگاتے ہیں اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے وہ کہہ دیتے ہیں اس کو نیچا دکھانے کے لیے مال بٹورنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اللہ کی پناہ تو ڈرے ردغت الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں جہنمیوں کا خون جمع ہوگا جہنمیوں کی پیپ جمع ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے امانتا فرما دے آئیے بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے ہیں کبرو محشر میں ہمب گار ایک زیکاری ہے کھڑا آپ کے دربا رے کے پاس تصور میں بارگاری رسالت میں حاضری دے دیں دور ہوں میں تو غم کیا ہے تم تو ہو میرے پاس آتا سبحان اللہ روم میں ہو کا ہے, طلب گار حضور ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دل پارے دوری کمی لے پلوان شریح میلے پروانا ایک بیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس اصل کا یا رسول اللہ اس الوکا شفا تھا یار رسول اللہ کا شفا تھا یار رسول اللہ اللہم من النار منار اللہ من النار اللہ ہما جھرنی منار من روز قیامت جہنم کی طرف کافروں کو مجرموں کو کیسے لے کے جایا جائے, جائے گا ذلت کے ساتھ توہین کے ساتھ کفرو گناہوں کی وجہ سے جانوروں کی طرح ہاکتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائے, جائے گا پارہ سولہ سولہ مریم آئٹ نمبر چھیاسی و نسو کل مجرمی اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے کافروں کا دوزخ میں داخلہ ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ ہوگا اللہ کی بنام اور پارا انیس سور فرقان آئیٹ نمبر چونتیس میں ہے کہ کفار جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے منہ کے بل ان کو ہانکا جائے گا اللہ کی پناہ اللہ تعالی ہمیں نارے جہنم سے امان امانتا فرما دی آزاد کر دے میں فردوس میں مدا خلا مانگتا ہوں میں فر دوس ملا مانگتا ہوں امین بجاہ النبیل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من, من النار امین امین, آمین, آمین, آمین